<متدر> <-a> <متدر> <الحمد> لله وحدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن ابراہیم یوم یجم اللہ صدف اللہ آج کے درس کا آغاز یہاں جامع مسجد تبدابین میں ہم صورت المائدہ کی آیت نمبر ایک سو نو سے کر رہے ہیں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ درخت ویسے تو نارتھ نازم کی مدنی مسجد میں ہوتا ہے مگر میرے اعتقاف کی مجبوری کی وجہ سے آج اس درس کا انعقاد یہاں کیا جا رہا ہے اس اعت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ رسولہ جسمن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا خ اور ان سے پوچھے گا ما ذا جم تمہیں تمہاری قوم کی جانب سے کیا جواب ملا تھا یہ اللہ سوال کرے گا تمام رسولوں سے کہ تمہیں جو میں نے وحی کا پیغام دے کر بھیجا اور تم نے یہ پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو انہوں نے تمہیں اس کا کیا جواب دیا تھا یہ سوال بظاہر انبیاء سے ہوگا لیکن حقیقت میں ان کے نافرمانوں ان کے باغیوں کافروں فاسقوں اور فاجروں کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ سوال کرے گا اور ویسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو تو معلومات کے حصول کے لیے سوال کرنے کی ضرورت نہیں مظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے ماضی کو بھی جانتا ہے حال کو بھی جانتا ہے مستقبل کو بھی جانتا ہے یہ بھی جانتا ہے کہ انبیاء نے کیا پیغام پہنچایا اور یہ بھی جانتے ہے کہ ان کی قوم نے ان کے پیغام کے جواب میں کیا کہا تو یہ سوال کس لیے ہوگا تو بعض حضرات نے کہا تمگی کے لیے سرزنش کے لیے نافرمانوں کو ڈانٹ ڈبٹ کرنے کے لیے علامہ ماوردی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک علم کے باوجود انبیاء سے کیوں سوال کرے گا پھر دو جواب دیے اس کے ایک جواب تو یہ دیا کہ اللہ سوال کرے گا انبیاء کو بتانے کے لیے کہ ان کی امت نے ان کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کچھ کیا اور دوسرا جواب دیا کہ اللہ سوال کریں گے انبیاء کے نافرمانوں کو رسوا کرنے کے لیے ورنہ معلومات کے حصول کے لیے اللہ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سوال ایسے ہی ہوگا جیسا کہ زندہ درگور کی جانے والی بچی سے سوال کیا جائے گا اللہ نے سورہ تکویر میں فرمایا زندہ درگور کی جانے والی بچی سے سوال کیا جائے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا کیا اللہ نہیں جانتے کہ قتل کرنے والے کون تھے اور انہوں نے کس جرم میں ان بچیوں کو قتل کیا لیکن اللہ سوال کریں گے ان قاتلوں کو برسر عام رسوا کرنے کے لیے اور سردرش سرزنش کرنے کے لیے اور قیامت کے دن سوال صرف انبیاء سے ہی نہیں ہوگا بلکہ قیامت کے دن سوال انبیاء سے بھی ہوگا انبیاء کی امتوں سے بھی ہوگا چنانچہ اللہ نے فرمایا ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف نبی بھیجے گئے اور ان سے بھی سوال کریں گے جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے لیں تو سوال تو ہر کسی سے ہوگا صرف انبیاء سے نہیں لیکن مختلف مواقع قیامت کے مختلف مواقع مختلف حالات تو کسی موقف میں انبیاء سے سوال اور کسی موقف میں انبیاء کی امتوں سے سوال انبیاء کرام علیہ السلام سے جب اللہ سوال کریں گے ماضا اجب تم تمہیں کیا جواب دیا گیا تو اللہ کہتے ہیں انبیاء کہیں گے کالو لا ملنا اللہ ہمیں تو کچھ بھی علم نہیں ہے اللہ اکبر اللہ ہمیں تو علم نہیں سوال ہوتا ہے کہ کیا واقعی انبیاء کو کچھ بھی علم نہیں تھا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ ابو جہل نے کیسے جھٹلایا تھا ابو لہب نے کیسے ستایا تھا اور پائس والوں نے کیسے پتھر برسائے تھے اور مکہ والوں نے کیسے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا تھا اور کیسے آپ کے جسم اطہر پر گندگی ڈالی تھی اور کیسے آپ کا گلا دبایا تھا اور کیسے آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی تھی تو کیا انبیاء کو کچھ علم نہیں حضرت نو علیہ السلام کو علم نہیں کہ ساڑھے نو سو سال تک انہیں کون ستاتے رہے اور کیوں ستاتے رہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں کہ کن لوگوں نے انہیں پھانسی دلوانے کی سازش کی کیا ان کو علم نہیں تو کیوں جواب دیں گے لا علم ہمیں علم نہیں ہے کئی جوابات دیے مفسرین نے اور یہاں یہ ارض کر دوں کہ تفسیروں میں جو مختلف جوابات ہوتے ہیں کسی نے یہ جواب دیا کسی نے یہ کسی نے یہ تو اس کو کہتے ہیں اختلاف تنوع تنووں کا اختلاف اختلاف تضاد نہیں ہے یعنی ان جوابات میں آپس میں کوئی تضاد نہیں تنووں کا اختلاف ہے تو اس لیے اگر مفسرین مختلف جوابات نقل کریں تو اس سے ہمیں بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا کوئی کہہ رہا ہے یہ جواب کوئی کہہ رہا ہے یہ جواب کوئی کہہ رہا ہے یہ جواب, ہے یہ جواب تو یہ تنبو کا اختلاف ہے انبیاء کے رام السلام جو کہیں گے اے اللہ ہمیں علم نہیں حالانکہ کم از کم ان کی زندگی میں جن لوگوں نے انہیں جھٹلایا ان کا تو انبیاء کو علم تھا تو پھر کیوں کہیں گے لا علم لنا ہمیں علم نہیں اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ادب کی بنا پر کہیں گے اے اللہ تیرے علم کے مقابلے میں ہمارے علم کی حیثیتی کیا ہے یہ ادب کی بنا پر تیرے علم کے مقابلے میں ہمارے علم کی حیثیتی کیا جانتے تو ہوں گے کہ اللہ جانتا ہے اللہ ہم سے جو پوچھ رہے ماضا اجب تم تو اس لیے نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں اللہ جانتا ہے تو اللہ پاک کے پوچھنے کا مقصد کچھ اور ہوگا تو ادب کی بنا پر کہہ دیں گے اے اللہ ہمارے علم کی تیرے علم کے مقابلے میں کیا حیثیت اور یہ ادب صرف انبیاء نے اللہ کے سامنے اختیار نہ کیا بلکہ یہ ادب صحابہ کے نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اختیار کیا بہت سی مثالیں حجت الوداع کے موقع پر آقا نے صحابہ سے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے صحابہ جانتے تھے ضو کا مہینہ لیکن عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہمیں کیا پتا پوچھا یہ کون سا شہر ہے جانتے تھے مکہ ہے وہیں پیدا ہوئے وہیں پلے بڑے لیکن جواب دیا اللہ و ہُو عالم سوال کیا یہ کون سا دن ہے جانتے تھے یہ یوم عرفہ ہے حج کا دن ہے لیکن جواب دیا اللہ رسول ہُو عالم یہ بڑے ادب کی بات ہے ادب اور بھائیوں دین ادب کا نام ہے الدین کلو ادب ادب کا نام ہے اللہ کا ادب اللہ کے رسول کا ادب قرآن کا ادب مسجد کا ادب کعبے کا ادب حضور کے روزے کا ادب مکے کا ادب مدینے کا ادب علماء کا ادب سلحا کا ادب والدین کا ادب بڑوں کا ادب ادب ہی ادب ہمارے دین میں تو آداب کی اتنی تفصیل ہے اور اتنی وسعت کے راستے میں چلنے کے آداب کھانے کے آداب پینے کے آداب وضو کے آداب سونے کے آداب جاگنے کے آداب حتیٰ کہ سنجا کرنے کے بھی آداب ہمارے دین میں تو یہ وسعت ہے تو دین ادب ہی ادب ہے تو ادب کی بنا پر کہیں گے لا علم لنا اے اللہ ہمیں علم نہیں آپ ہی جانے انت ہمارے علم کی کیا حیثیت ہم تو صرف وہ جانتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو کانوں سے سنتے ہیں آنکھیں غلطی کر سکتی ہیں اور کان غلطی کر سکتے ہیں اور ہاتھ چھونے میں غلطی کر سکتے ہیں ہم تو صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور آپ تو وہ ہیں کہ غیبوں کو جاننے والے ہیں زمین کے نیچے کیا آپ جانتے ہیں سمندروں کی میں کیا آپ جانتے ہیں آسمانوں کے اوپر کیا آپ جانتے ہیں آج سے لاکھوں سال پہلے کیا تھا آپ جانتے ہیں آج سے لاکھوں سال بعد کیا ہوگا آپ جانتے ہیں تو آپ تو غیب کا علم جاننے والے ہیں ہمارے علم کی حیثیت آپ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اللہ اکبر اور دوسرا جواب بعض مفسرین نے اس کا یہ دیا ہے کہ انبیاء کرام علی مسلام یہ جو کہیں گے ہمیں علم نہیں تو اس لیے کہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا حشر کی دہشت ایسی ہوگی ماحول ایسا خوفناک ہوگا کہ جو کچھ یاد تھا سب کچھ بھول جائے آپ جانتے ہیں ہماری زندگی میں بعض مواقع ایسے بھی پیش آتے ہیں بہت کچھ یاد ہوتا ہے لیکن ایسا نقشہ سامنے ایسی سورج سامنے کہ سب کچھ بھول گیا ایک حدیث میں آتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جہنم ایزا جی ابھاس ظفرت ضفرتن جب جہنم کو لایا جائے گا تو وہ چنگاڑ مارے گی چیخے گی چلائے گی فلاح جب کا نبی صدیق رخ بتائی ہر نبی بھی اور ہر صدیق بھی عام کی بات نہیں ہے عام کی بات نہیں ہے ہماری بات نہیں ہے آپ کی بات نہیں ہے عام کی بات نہیں خاص کی بات ہے اور عام خاص کی بات نہیں اقسالخواص کی بات ہے اقس الخباص انسانوں میں اقس الخواص کون ہے انبیاء ہیں صدیقین ہیں نیکوں میں سے سب سے پہلا مقام تو انہی کا ہے امبیا کا صدیقین کا ممت اللہ رسول ما الدینہ نبی جین بس صدیقین تو پہلے دو مقام خواص میں سے انبیاء کے ہیں صدیقین کے ہیں تو فرمایا کہ نبی اور صدیق بھی اور کوئی خاص نبی اور خاص صدیق نہیں حدیث حدیثی کہہ رہی ہے فلا یب کا نبی ملا صدیقن اللہ جسا کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا کوئی صدیق ایسا نہیں ہوگا جو اپنے گھٹنوں کے بل خوف کی وجہ سے بیٹھ نہ جائے گا جائے مقال صلی اللہ علیہ وسلم فنی جبرین یوم القیاں یوم القیامہ حسہ ابکانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے جبرائیل نے قیامت کا ایسا نقشہ کھینچا اور جہنم سے ایسا ڈرایا کہ میں رو پڑا میں رونے لگا میں نے کہا اَلَمْ ما تقدم من وما تأخر اے جبرائیل کیا حقیقت نہیں کہ اللہ نے میرے تو پچھلے اور اگلے گناہ سارے معاف کر رکھے ہیں اللہ نے میری مغفرت کا اعلان کر رکھا ہے سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا انتحا کا فتحم مبینہ اللہ نے آپ کے اگلے بھی معاف کر دیے پچھلے بھی معاف کر دیے تو اے ابراہیم کیا میں تو وہ نہیں ہوں جس کے اللہ نے سارے معاف کر دیے اول تو نبی سے گناہ ہوتا نہیں نبی معصوم بال فرض, فرض کوئی ہے تو اللہ نے کہا وہ بھی میں نے معاف کر دی وہ گناہ جو گناہ نہیں مگر میرے حبیب آپ ان کو گناہ سمجھتے ہیں ڈر کی وجہ سے میں نے وہ بھی معاف کر دی گناہ نہیں ہے لیکن آپ ان کو گناہ سمجھتے ہیں تو میں نے وہ بھی معاف کر دی تو جبرائیل امین کیا میں وہ نہیں ہوں اللہ اکبر جبرائیل امین نے جواب دیا فقالیا محمد من حَوْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ ما یون سی اے میرے محبوب اے انبیاء کے سردار میں جانتا ہوں اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے اور آپ کی مغفرت کا اعلان کر دیا لیکن جب قیامت کی ہولناکی کو آپ دیکھیں گے تو بھول جائیں گے کہ میں وہ ہوں جس کی اللہ نے سارے گناہ معاف کر رکھے آپ بھی بھول جائیں گے آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ اللہ تو میری مفرت کا دنیا میں فیصلہ کر چکا اعلان کر چکا اپنی کتاب مقدس میں ہمیشہ کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا تو آپ بھول جائیں گے میرے بھائیوں میری بہنوں بڑا عجیب دن ہوگا بڑا ہولناک دن بڑے بڑے بڑے بڑے سلحا اقتیا مجاہدین شہداء لا اللہ کے مقرب بندے جن کی زندگیاں دین کی خدمت کے لیے گزر گئی دین کی خدمت کے لیے وقف جنہوں نے کبھی اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں جب بھی سوچا اللہ کے لیے سوچا اللہ کے دین کے لیے سوچا کبھی سوچا ہی نہیں ہم تو وہ ہیں نا کہ جن کی چوبیس گھنٹے کی سوچ اپنے لیے چوبیس گھنٹے کی سوچ اور سال کے بارہ مہینے کی سوچ اپنے لیے کوئی کوئی خوش نصیب ہے جو اپنے چوبیس گھنٹے میں سے تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے بھی سوچ لیتا ہے اللہ کے دین کے لیے بھی سوچ لیتا ہے اللہ کی ام اللہ کے نبی کی امت کے لیے سوچ لیتا ہے قرآن کے لیے سوچ لیتا ہے تبلیغ و دعوت کے لیے سوچ لیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے سوچ لیتا ہے کوئی کوئی وہ بھی خوش نصیب باقی تو وہ ہیں جن کی ساری سوچ اپنی ذات کے لیے اور یہ وہ لوگ جن کی ساری سوچ اللہ کے لیے اللہ کے رضا کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جب وہ سب کچھ بھول جائیں گے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا جہنم ایسے پھنکار رہے ہوگی اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک کے اندر تقا دمئی من الخض ایسے لگے گا کہ غصے سے یہ پھٹ جائے ایسے پھنکار رہی ہو کلا پیہا فوج الما الم یا جب بھی دوزخ کے اندر کسی قوم کو ڈالا جائے گا تو دوزخ کے داروغے اس سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا انبیاء بھی نظیر انبیاء کے نائبی نذیر انبیاء کے فریضے کو سر انجام دینے والے دعوت دینے والے علماء مبلغین وہ بھی نظیر تو پوچھیں گے کیا کوئی نظیر نہیں آیا کہیں گے ہاں نظیر آیا تھا لیکن ہم نے جٹلا دیا ہم نے جٹلا دیا ایک دوسرے مقام پر بھی نظیر کا لفظ آیا اولم نعمركم ما من تمہارے پاس نظیر بھی آیا تھا میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو اللہ فرماتے کیا اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے اور تمہارے پاس نظیر آیا تھا نذیر بعض مفسرین نے لکھے ہے کہ یہاں نظیر سے مراد بڑھاپا نذیر سے مراد سفید بال ہے نظیر سے مراد جھکی ہوئی کمر ہے نظیر سے مراد ہاتھ چھوڑنے والی بینائی ہے نظیر سے مراد موت کا قریب آنے والا وقت ہے کہا جائے گا کہ ایسا نہیں کہ تم بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گئے تھے یہ بڑھاپا تو خود ایک نظیر ہے یہ بڑھاپا خود ایک نزیر ہے ڈرانے والا ڈرانے والا نزیر ارے تیرا وقت قریب ہے اب تو سمجھ جا اب تو باز آ اب تو باز آ اب تو موت قریب اب تو باز آ تو ارض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء جواب دیں گے جب اللہ پوچھیں گے تمہاری امت نے تمہیں کیا جواب دیا کہیں گے لا علم لنا اے ہمیں علم نہیں یا تو عدب کی وجہ سے کہیں گے یا خوف کی وجہ سے کہیں گے انک انت علام الغیوب بے شک آپ ہی کے پاس غیب کا علم ہے پوشیدہ حقیقتوں کا علم ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ جَعِيْسَ ابْنَ مَرْيَمْ اُذْكُرْ نِعْمَتِ عَلِيكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے کہا اے عیسا ابن مریم اے عیسا مریم کے بیٹے میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیے اور تمہاری والدہ پر کیے کبرو ہل قدس جب میں نے تمہاری مدد کی پاک روح سے تو کلیمنا سفیل محدیبہ کہ آپ لوگوں سے بات کرتے تھے گود میں بھی اور ادھیڑ او عمر میں بھی بز الم سکل کتاب بلحکم اور یاد کرو جب میں نے تجھے کتاب سکھائی اور حکمت سکھائی اور توراس سکھائی اور انجیل سکھائی یہ اللہ اللہ کہیں گے میں نے لکھنا سکھایا حکمت سکھائی توراس سکھائی انجیل سکھائی ان دونوں آیتوں میں مناسبت کیا ہے پہلی ایت اللہ نے فرمایا کہ اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا تمہیں تمہاری قوم کی طرف سے کیا جواب دیا گیا وہ کہیں گے ہمیں علم نہیں اور پھر آگے ذکر کیا عیسیٰ ابن مریم کا اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم کی قوم وہ تھی جس نے جھٹلانے کی حد کر دی کون تھی عیسیٰ ابن مریم کی قوم یہ بنی اسرائیل یہ یہود انہی کی طرف تو آپ نبی بن کر آئے تھے انہیں کو سمجھانے کے لیے آئے تھے لیکن انہوں نے تکزیب کی جٹلانے کی حد کر دی حتیٰ کہ آپ کو سولی دلوانے کی سازش کی انہوں نے تو اس لیے جن انیا کرام کو ان کی قوموں نے الٹے سیدھے جواب دیے ان میں سے ایک قوم کا اللہ ذکر کر رہے ہیں ان میں سے ایک نبی کا اللہ ذکر کر رہے ہیں اور وہ ہے حضط عیسائی ابن مریم کچھ تو وہ تھے جنہوں نے حضط عیسیٰسلام کو ایسا جھٹلایا کہ انہیں شریف انسان ماننے سے بھی انکار کر دیا یہودیوں نے کہا کہ یہ تو شریف انسان ہی نہیں ہے معاذ اللہ یہ تو حلالی بچہ ہی نہیں ہے اور عیسائیوں نے یہ کیا کہ انہوں نے خدا قرار دے دیا عیسائی نے مریم کو اور خدا کا بیٹا قرار دے دیا تو اس لیے اللہ سوال کریں گے اے عیسا مریم کے بیٹے تم یاد کرو میرے ان احسانات کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے اور تمہاری والدہ پر کی ہے اللہ کے مختلف احسانات اور موجزات کا یہاں ذکر ہے وہ موجود جو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے ہاتھوں ظاہر ہوئے پہلا معجزہ تو یہ ہوا کہ اللہ نے حضرت عید علیہ اسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا دوسرا معجزہ یہ ہوا اور اللہ کا احسان یہ ہوا کہ جب بغیر باپ کے پیدا ہونے والا بچہ لے کر حضرت مریم قوم کی طرف آئی تو قوم نے گزر لمبی زبانیں نکال لی افطرا کے لیے بہتان کے لیے دل دکھانے کے لیے سور مریم میں ہے اللہ نے فرمایا فاطق بھی قو مہا تہ ملو مریم اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئی کالو یا مریم لکدی شی انشا اے مریم ت نے بہت غلط حرکت کی ہے بہت گندا کام کیا ہے اللہ کیا یہ زنا کا بچہ لے کر آ گئی ہو یا ہارون ما کان ابو کمرا اصو و ماں بغیہ اے امو کی بہن نہ تیری ماں زانیہ تھی نہ تیرا ماں نہ تیرا باپ بدکار تھا تو کہاں سے ایسی نکل آئی معاذ اللہ ایسی زبانیں ما کان ابو کمرا اصول وما کانت امو کی تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بدکار نہیں تھی تح سے ایسی آ گئی اللہ نے پہلے سے کہہ دیا تھا اے مریم جا رہی ہو قوم کے پاس اپنے بچے کو اٹھا کر جا کر خود نہیں بولنا کچھ بھی کہ گالیاں دے تانے دے سوال کریں الزام لگائے وہ تان تراشی کریں تم نے کچھ نہیں بولنا اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا اس سے پوچھ لو چنانچہ ایسے ہوا ہے مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف فرمایا کہ اس سے پوچھ لو یہ کون ہے کیسے پیسے کیسے پیدا ہوا کہاں سے آ گیا کہنے لگے یہ جو بچہ ہے گود کے اندر ہم اس سے کیا پوچھیں اور کیا جواب دے گا کیا بات کرے گا ہمارے ساتھ کتنا کہنا تھا کہ اللہ نے حکم دیا اے عیسیٰ گود میں بچے بولا نہیں کرتے لیکن آج میرا حکم ہے تم بولو اور خوب بولو تم جباب دو میرا حکم ہے وہ اللہ جو دس سال کے بچے کی زبان میں گوشت کے لوتڑے میں کتیائی پیدا کر سکتا ہے وہ چھ مہینے کے بچے کے اس گوشت کے لوٹڑے میں اور زبان کے ٹکڑے میں قوت گویائی پیدا کر سکتا ہے اور وہ نہ چاہے تو پچیس سال کے نوجوان کی زبان میں بھی قبت گویائی کو پیدا نہ کرے چنانچہ بول پڑے کال ان میں اللہ کا بندہ ہوں آل کتاب مجھے اللہ نے کتاب دی بجا یعنی کتاب دینے کا وعدہ کیا بجا نبی اور اللہ نے مجھے نبی بنانے کا وعدہ کیا مبارک اللہ نے مجھے بابرکت بنایا اے نما کن تہ پر بھی ہوں اوسانی اللہ نے مجھے تاکید کی نماز کی زکات کی زکات کی ماں تو حیا جب تک کے میں زندہ رہوں برم بی اور اللہ نے مجھے تاکید کی ہے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بلم یہ جبارن جب شکیہ اللہ نے مجھے جابر نہیں بنایا شقی اور بدبخت نہیں بنایا بس سلام علیہ یوم یوم اموت ووم پر سلامتی ہوگی سلامتی میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا مجھ پر سلامتی ہی سلامتی یہ تعارف کرایا ہے تو عیسائی علیہ السلام نے اپنا اور اللہ آگے کہتے ہیں کا مریم یہ تھا عیسیٰ عیسائی مریم یہ تھا عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ اکبر جب مسلمان ہجرت کر گئے مکہ سے مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف نجاشی کے پاس چلے گئے مکہ والوں کا وفد پہنچا ان کو واپس لانے کے لیے لمبی بات ہے اختصار کر رہا ہوں تو نجاشی کو بڑکانے کے لیے نجاشی عیسائی تھا اس کو بڑکانے کے لیے غصہ دلانے کے لیے کہنے لگے اے نجاشی تمہیں کیا بتائیں بتائیں تمہیں کیا بتائیں? یہ عیسی کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہیں جو ہم اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتے پوچھا نجاشی نے کیا کہتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے حضرت علی کے حقیقی بھائی حید جعفر اور نے خود جواب دینے کی بجائے جواب میں سورہ مریم کی آیات پڑھنی شروع کر دی اللہ کا کلام اللہ کا کلام اور پڑھنے والے ہرتے جافر حلطر ایک مہاجر دل شکستہ مکہ والوں کے زخم اٹھائے ہوئے دل زخمی چوٹا ہوا دل اور نبی کے صحبت یافتہ تزکیا کیے ہوئے تربیت یافتہ جب سورہ مریم پڑی تو نجاشی اور اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے اس کے مذہبی رہنماؤں اور لیڈروں کی روتے روتے ہچکیاں بند گئے اور گاڑیاں تر ہو گئیں اور نجاشی نے ایک تن کا اٹھایا اور کہنے لگا ان مشرقین کے وفد سے جو کچھ قرآن عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں عیسیٰ اس سے ایک تن کا بھی زیادہ نہیں تھا یہی تھا عیسیٰ جو قرآن کہتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا عیسیٰ مایوس کر دیا ان کو تو میں ارد کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے احسانات انعامات خود عیسیٰ علیہ السلام پر انعام کے بغیر باپ کے پیدا کیا والدہ پر احسان قوم تو نے توہمت لگائی تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا کر دی جنہوں نے اپنی ماں کی عصفت و عصمت کو بیان کیا فصاحت کے ساتھ اور تیسرا احسان اللہ نے ذکر کیا اس عزت کا قدس ایسا میں نے پاک روح سے تیری مدد کی جو اللہ کا دین اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں روح القدس کو اللہ حکم دیتے ہیں جاؤ یہ میرے دین کا مددگار ہے تم اس کی مدد کرو دعا کرنی چاہیے اللہ بروح القدس جو دین کا کام کرنے والے ہیں اللہ باق دین کا کام کرنے والے جو مخلص ہوں اللہ روح القدس سے ان کی تائید فرماتے ہیں تو فرمایا کہ میں نے احسان کیا کہ پاک روح سے تیری مدد کی چوتھا احسان تو کلی مناسف محدب کہ لوگوں سے بات کرے گا گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں تو لوگوں سے بات کرتا تھا گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی ادھیڑ عمر, عمر میں تو بات کرنا کوئی عجیب نہیں ہے لیکن گود میں بات کرنا عجیب اللہ نے یہ بتایا کہ تیری گویائی ماں کی گود میں بھی ویسے ہی کمال پر تھی جیسے ادھیڑپن کی عمر میں ہوتی ہے ورنہ ہوتا تو یہ کہ اگر کوئی ماں کی گود میں بولتا ہے تو توتلا بولتا ہے الٹا سیدھا بولتا ہے لیکن تیری گویائی دونوں حالتوں میں برابر پانچواں احسان بھائی زالم تک کتاب بل حکمت بوراتا بل انجیل ہم نے تجھے لکھنے کی تعلیم دی حکمت کی سمجھنے کی تعلیم دی تورات کی تعلیم دی انجیل کی تعلیم دی چھٹا احسان ب اس تخل اور یاد کرو جب تم مٹی سے بناتے تھے کہ ہی پرندے کی مورتی بھی میرے حکم سے فن فیحا پھر تم اس میں پھوک مارتے تھے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے اللہ اکبر دو دفعہ ایک جملہ ہے لیکن اس میں دو دفعہ کہا بزنی میرے حکم سے ورنہ ایک دفعہ کہہ دینا کافی تھا کہ تم پرندے سے تم مٹی سے پرندے کی مورتی بناتے تھے تو وہ پنڈا بن جاتا تھا میرے حکم سے یہ کہہ دینا کافی تھا لیکن اللہ نے دو دفعہ کہا تم مٹی سے مورتی بناتے تھے میرے حکم سے تھوک مارتے تھے تو وہ اڑتا تھا میرے حکم سے یہ کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی سننے والے کو اشتبا ہو جائے کہ عیسیٰ جو کچھ کرتے تھے وہ خود اپنی قدرت سے کرتے تھے اللہ بتانا چاہتے ہیں موجا نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے مگر وہ میرا عمل ہوتا ہے نبی نہیں کمال میرا ہوتا ہے میرا حکم ہوتا ہے عشا کا کام بس یہ تھا کہ مٹی سے پرندے کی مورتی بنا دی اور پھونک مار دی بس اتنا ہی کام تھا لیکن اس کو اڑاتا میں تھا عیسیٰ کے بس میں نہ تھا اس کو اڑانا انبیاء کرام علی اسلام کے بس میں نہیں ہوتا موجے کا ظاہر کرنا جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق تنگ کرتے تھے یہ موجہ دکھائیں ہم ایمان قبول کر لیں گے یہ موجہ دکھائیں ہم ایمان قبول کر لیں گے یہ موجہ دکھا دیں ہم ایمان قبول کر لیں گے اللہ نے کہا میرے نبی ان سے کہہ دو لا املک لکم میں ان میں سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا جو تم مجھ سے مانگتے ہو یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اللہ ظاہر کرے گا تو مورجہ ظاہر ہو جائے گا ورنہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں یہ کر سکوں تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حکم سے وہ کرتے تھے متوبری اب رس ابی ازنی اور تم مادر ساد اندھے اور کوڑی کو تندرست کرتے تھے میرے حکم سے اللہ کہہ رہا ہے میرے حکم سے خود نہیں میرے حکم سے میں اس تخر جل موتا اور جب تم مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے حکم سے بار بار کہا میرے حکم سے میں از کفت بنی اسرا ان کام بل بینا اور یاد کریں یہ ساتواں احسان جب تمہیں میں نے بنی اسرائیل کے شر سے بچا لیا جب تم ان کے پاس باز موج لے کر آئے فکار الدین کفرو منہ انہاسا سہرم مبین لیکن ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے یہ تو جادو ہے اور تمہیں انہوں نے شر پہنچانا چاہا سولی پر چڑھانا چاہا لیکن میں نے بچا لیا میں نے بچا دیا یہ مختلف موجزات ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو آپ نے سنے ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئے ہمارا تو یہ یقین کہ جب عیسی علیہ السلام زمین پر موجود تھے تو جو موجزات ظاہر ہوئے ان کے ہاتھوں وہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہوئے خود وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اللہ کے بندے تھے آج بندے محتاج بندے اللہ سے مانگنے والے بندے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی محتاج نہیں ہوتے اللہ کے ولی محتاج نہیں ہوتے وہ سب محتاج ہوتے تو ان کی زندگی میں بھی یہ موجزہ ظاہر ہوئے اللہ کے حکم سے آج بعض عیسائی پادری اور عیسائی مشینری وہ یہ دعے کرتے ہیں کہ ہم آج حضرت مسیح کے ذریعے سے وہ کچھ کر سکتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کرتے تھے یہ بات غور سے سنیے گا آج یہ بعض عیسائی دعوے کر رہے ہیں بعض عیسائی پادری اور عیسائی مشینریاں کہ ہم وہ کچھ کر سکتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں کرتے تھے یعنی ہم بہروں کو تندرست کر سکتے ہیں ہم معذوروں کو چلا سکتے ہیں ہم نبیناؤں کو بینائی دے سکتے ہیں یہ دعوے کر رہے ہیں مختلف ملکوں میں دعائیا اجتماعات کرتے ہیں ڈرامے بازی ڈرامے بازی کے اجتماعات اور اس میں دعوے کرتے ہیں ہم ہم تندرست کر دیں گے ہم تندرست کر دیں گے آؤ اس دعیا اجتماع میں شرکت کرو تم بہر ہو گے سننے لگو گے معذور ہو گے چلنے لگو گے اور اندھے ہوگے تو دیکھنے لگو گے چونکہ مردہ مذہب ہے مردہ مذہب ہے عیسائیت کا مذہب اب اس طریقے سے اس مردہ مذہب کے اندر جان ڈالنا چاہتے ہیں آپ کے علم میں شاید آ چکا ہو جو حالات سے باخبر ہیں اخبارات وغیرہ کے ذریعے سے خود کراچی میں یکم تاریخ سے پانچ اکتوبر تک ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں کسی قسم کا دعائیا اجتماع ہونے والا ہے کراچی فرینڈشپ فیسٹیول کے زیر اہتمام اس کے نام سے اور وہاں ایک عیسائی پادری ڈاکٹر پیٹر کے نام سے وہ دعا کرے گا اور اخبارات میں اشتہارات آ رہے ہیں اندے دیکھیں گے بہرے سنیں گے لنگڑے چلیں گے اس طرح کے اشتہارات آ رہے ہیں. کرتے کیا ہے ڈراما کیا کرتے ہیں ڈراما پہلے سے ہی ایک تندرست آدمی کو چیئر پر بٹھا دیتے ہیں اور اسے اس کو لایا جاتا ہے دعا کرنے والے کے قریب اور وہ اس پر دم کرتے دعا کرتے اور وہ اٹھ کر چلنے لگتا ہے مجمے کے سامنے دیکھیے ہم نے اس کو تندرست کر دیا وہی نمرود والی حرکت نمرود والی حرکت اس نے قید خانے سے ایک قیدی کو بلایا اور کہا جاؤ میں نے दिया کر دیا کہا دیکھو میں نے مردے کو زندہ کر دیا یہ مردہ سے میں نے زندہ کر دیا یہ کر رہے ہیں اگر ان کے بس میں ایسا کرنا ہوتا ان کے بس میں ایسا کرنا ہوتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے آج بھی یہ کوڑیوں کو تندرست کر سکتے بہروں کو سنا سکتے گونگوں کو بلوا سکتے معذوروں کو چلا سکتے تو پھر پورے عالمِ اسلائی عالمِ عیسائیت میں ایک بھی گونگا نہ ہوتا ایک بھی بہرا نہ ہوتا ایک بھی معذور نہ ہوتا ایک بھی کوڑی نہ ہوتا ایک بھی بیمار نہ ہوتا جب جب کہ آپ سروے کر لیجئے دور کا نہیں امریکہ کون جائے گا آپ یہاں کراچی کے اندر جو عیسائیوں کی بستییں ہیں ان کا سروے کر لیجئے کیا وہاں پر کوئی بیمار نہیں مسلمانوں سے زیادہ وہاں اس قسم کی بیماریوں کے بیمار وہ مل جائیں گے گرے پڑے ہوئے یہ صرف مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے ہے